السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹ کا مرکز رحمانیہ مسجد کو حقیقت کرا تھا حدیث کا ذکر چل رہا تھا جن میں آپ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کچھ باتیں اپنی وسیعت کے طور پر فرمائی ہیں اللہ بن عمر ابن آز کی روایت سے اس لوگ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کا انداز ایسا تھا کل مب کہ گویا آپ ہمیں الوداع کہنے والے دخصت کرنے والے اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے بہت سی وصیتیں فرمائیں ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ تھی تو خواتح القلم و خواتم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین چیزیں عطا ہوئی ہیں میرے کلام اور میری گفتگو کے حوالے سے ایک فواتح القلم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی وحی سے ایسی باتیں کہتا ہوں جن پر عمل پیرا ہونے سے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں آسمانوں کے رحمت کے دروازے کھل جائیں جو مثالیں ہم نے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایسے کلمات عطا ہوئے ہیں جن میں خواتم ہونے کی صلاحیت ہے خواتم سے مراد مرادیے کہ انسان کا اچھا خاتمہ حسنِ خاتمہ جو ہے ہر انسان کے لیے ضروری ہے نویل اسلام کے حدیث ہے ان نبل اعمال خواتین کہ اعمال کا دار و مدار اعمال کی صحت اور قبولیت انسان کے خاتمے کے ساتھ مشروع ہو اس کا خاتمہ اگر اچھا ہو تو اللہ رب حس نے خاتمہ کی بنا پر اس کے اعمال قبول کر لے گا اور گناہوں کو معاف کر دے گا اور اگر خاتمہ اچھا نہ ہو تو اس کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں اس لیے ایک محدث سفیان بنوینا رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف صالحین ان کی آنکھوں کو سب سے زیادہ خاتمہ کے تصور نے رلایا ہے یہ سوچ کر رویا کرتے تھے بہت رویا کرتے تھے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا کیونکہ خاتمے پر ہی انسان کی پوری زندگی کا مدار ہے اسی لیے نبیر اسلام کی حدیث ہے منکانہ آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخر جنت جس کو اللہ رب موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنت میں داخل ہو گیا لا الہ الا اللہ جیسا کہ بیان ہوا تھا یہ فواتح میں سے بھی ہے جنت کے دروازے کھولنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ یہ کلمہ جنت کی چابی ہے یہ عبیم و شان علم آپ کو نبی علیہ السلام کی احادیث سے ملے گا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی بھی ہے اور لا الہ الا اللہ حسن خاتمہ کی بنیاد بھی ہے لیکن خالی تلفظ کی حد تک نہیں بلکہ اس کلمے کی معرفت بھی ضروری ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ممات مماد لا علم الا اللہ داخل جن جس شخص کی موت اس طرح آئے کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہو وہ جنتی ہے تو خالی تلفظ نہیں اقرار نہیں بلکہ تلفظ اور اقرار کے ساتھ ساتھ اس کلمے کی معرفت بھی ضروری ہے اس کا علم بھی ضروری ہے یہ کلمہ جو ہے اس کا زبان پر جاری ہونا ایک مکمل گواہی کے ساتھ اور مکمل معرفت کے ساتھ حسن خاتمہ کی سب سے طبی علامت اس کے ساتھ ساتھ نبی السلام کی ایک حدیث سے یہ بات باتیں ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر یہ عزم کر لے کہ جو نیکی کا موقع سامنے آئے اسے اللہ کی رضا کے لیے کر گزرے اسے مؤخر کرنے کی ٹالنے کی کوشش نہ کرے تاخیری حربے اپنانے کی کوشش نہ کرے نہ اس عمل کے موقع کو معطل کرنے کی کوشش کرے بلکہ اس نیکی کو اللہ سے کی توفیق قرار دیتے ہوئے اختیار کر لے اور کرتا ہی جائے تو یہ بھی حسن خاتمہ کی نشانی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے استحمل ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے استعمال کرتا ہے صحابہ نے پوچھا ماں یہ اس ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ علیہ وسلم استعمال کرنے کا معنی کیا ہے رسول اللہ کے تم نے اشاد فرمایا کو سارے اللہ تعالی اسے بلا لیتا ہے اس کا اچھے عمل پر ہوتا ہے لڑکیاں کرتے کرتے اپنے رب سے جا رہے ہیں جتنا حسن خاتمہ کا باعث بن سکتی ہیں وہ مبارک فراوین حسن خاتمہ کا باعث بن سکتے ہیں نبی اسلام کا یہ فرم فرمان بڑا ہی قابل غور ہے کہ میری احادیث میں فوات ہیں جنت کے دروازے کھولنے والی حدیثیں خواتم ہیں حسن خاتمہ کا سبب بننے والی حدیثیں جیسے نبیر اسلام نے گزو کی دعا تعلیم فرمائی ہے سبحانہ و بحمدک حم ان لا اشد الا انت اللہ تھا وہ الیک ایک شخص اگر گزو کے بعد یہ دعا پڑھ لے تو پندرہ فریشد یہ دعا ایک بڑے قیمتی کاغذ میں لکھ لیتا ہے اور اپنی مہر لگا کے اسے لپیٹ دیتا ہے بند کر دیتا ہے اگلے الفاظ آپ غور ہیں کہ سمایق سرولہ یوم قیامت اللہ تعالی کی مہر قیامت تک نہیں توڑی جا سکے گی وہ مہر قیامت تک لگی رہے گی اور بندے کی یہ نیکی یہ عمل قیامت کے دن اس کے کام آئے گا مانا اس انسان کا خاتمہ خیر پہ ہوگا کہ اس کی یہ نیکی اس کا یہ عمل محفوظ کر لیا گیا اور مہر لگا کر بند کر لیا گیا اب وہ مہر قیامت قائم ہے ٹوٹ نہیں سکے گی اور یوں یہ عمل عمل مقبول ہے اور اس بندے کے حسن خاتمہ کی علامت ہے مقصد بیان یہ ہے کہ نبی اسلام کی احادیث میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں ان میں آپ کو خواتح بھی ملیں گی اور خواتین بھی اور پھر تیسری چیز جوام جوام الکلم یہ صلاحیت بھی نبی الاسلام کی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو جامع بات کہنے کی قدرت دی ہے ایک ہی ای جملے میں بہت سے عام امور کو سمیٹ دیتے ہیں ایک ہی ای جملے میں جنت کا پورا پروگرام پیش کر دیتے ہیں اور اس کی بے شمار مثالیں جیسے حدیث فرق ہے وہ ایک طویل مضمون ہو سکتا ہے تہتر فرقے ہوں گے سارے جہنم میں جائیں گے کتنی جانے بن ہوں گی باقی بہتر بہتر فرقوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں یہ دیجیے وہ ایک جماعت کون سی ہے نبیر اسلام نے تین الفاظ کو مشتمل جملہ بولا اور وہ جملہ قیامت تک کے لیے فرق ناجیہ طائفہ منصورہ جماعت حقہ سنت بن گیا ہوں شمال میں جنور میں ارب میں عجم میں کسی دور میں کسی صدی میں اوت تمہیں بتائیں کہ جماعت حق کون ہے یہ وہ لوگ ہیں ہم ماہر یوں بس یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ میرا اور میرے صحابہ کا عقیدہ میرا اور میرے صحابہ کا منہج میری اور میرے صحابہ کی سیاست میرا اور میرے صحابہ کا عمل جس کے اندر موجود ہوا آپ فرد ہو یا جماعت ہو وہ طائفہ حقاف اور طائفہ منصورہ ہے وہ جنتی ہے تو ایک چھوٹے سے جملے میں آپ نے سارے فرقوں میں سے جماعت ہفتہ کو نکال لیا اور اس کا عمل اور بنج اور علیدہ ہمارے سامنے پیش کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت تھی کہ آپ صلی اللہ وسلم جانے بات ارشاد فرمانے کی قدرت رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کئی حدیثیں ایسی ہیں جن کو تاثیر کا درجہ حاصل جیسے انما عمل بالنیات بڑی جامع بات سارے عمل سارے عمل وہ ایمان ہو زبان کا اقرار ہو قلبی اعمال ہو دیگر جسم کے اعمال ہو رات کے ہوں دن کے ہوں کسی بھی انسان کے ہوں چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو ہر عمل کی جو قبولیت اور صحت کا محبر ہے وہ انسان کی نیت ہے۔ یہ حدیث سارے اعمال کو شامل ہے اور نبی علیہ السلام نے بڑی جامعیت کے ساتھ قبول عمل کی اساس مہیا کر دی جتنی بڑی مہنگی ہو اگر اخلاص نیت سے خالی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اتنا حنا سے یوم قیام اب اعمال ان کا ہم خال ججا لحمہ میری امت کے بہت سے لوگ قیامت کے دل ہما پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائیں گے بڑی بڑی نیکیاں اور اللہ رب انہیں بنا کر اڑا دے گا وہ نیکیاں برباد ہو جائیں گے حالانکہ ان کا حجم تہام پہاڑوں کے برابر ہے مگر ذرے بن کر بکھر جائیں گے حدیث کا مضمون اس بات پر شاہد ہے کہ یہ ریاکار لوگ تھے لوگوں کے سامنے تقوی اور پرہیزگاری کا روپ دھارنے والے اور خلوت میں اپنے خالق کائنات کے سامنے چن چن پر گناہ کرنے والے تو ان نمر آباد وصل حاکم ہو محروم ہو مرد ہو عورت ہو عالم ہو جاہل ہو کوئی بھی ہو سن لو ہر ایک کا عمل اس کی صحت اور قبولیت جو ہے وہ اخلاص نیت پر ہے دو الفاظ کی حدیث ہے اور اس کی شرح میں کئی جلتیں مرتب ہو سکتی بعض الرحمٰن اس حدیث کو آدھا دین قرار دیا ہے اور ایک محدث عبد الرحمان بن محدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ حدیث ہر فقہی ہی باپ کی بنیاد ہے نماز کا باپ ہو زکات کا باپ ہو سیام کا ہو حج کا ہو نکاح کا ہو اطلاق کا ہو دیات کا ہو تجارت کا ہو بجرگ کا ہو آداب کا ہو رقائد کا ہو یہ ایک ہی حدیث ہر باپ کی بنیاد جوام القل کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے چند الفاظ میں منہ حق اور جنت کا پورا پروگرام واضح کر سکتا ایک سائل آپ کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ وسلم اور اجروں نے رجرون کا تھا در حمیت رجرون کا تھا مکانا ہو سو دیکھ شخص میدان جہاد میں جاتا ہے اور اس کی نیت مال غنیمت ہے ایک اور شخص جاتا ہے وہ قوم اور قبیلے کی حمیت کی خاطر جاتا ہے ایک اور شخص جاتا ہے کہ اس کی شہرت ہو اور اس کی بہادری کی دھوم مجل مختلف نیتیں ہوتی ہیں ان میں سے کون سا مجاہد مجاہد فی سمید اللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے جو اجزاء تھے ان کی تفصیل پر کوئی غور نہ فرمایا کوئی توجہ نہ دی بلکہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا ہے منفاطر تون کرم تو بڑھو لیا فرو سلی دلہ جو شخص اس لیے جہاد کرے کہ اللہ کی توحید والے باجائ اللہ کا کلم اس زمین پر چھا جائے وہ اللہ کی رح میں ہے باقی کوئی بھی حمیت ہو غنیمت ہو شہرت ہو یہ سب شیطانی راستے ہیں فی سمید اللہ وہ ہے جس کی نیت اور عرض صرف اللہ کے کلمے اس کے جھنڈے اور اس کے توحید کی غلبے کی ہو اب جہاد کہیں بھی ہو کسی خطے میں ہو عربی عجمی یہ مقصد اگر کار فرما ہے تو وہ جہاد فی سمید اللہ ہے اور اگر یہ مقصد کار فرما نہیں ہے وہ جہاد فی صدیلی سیفان ہے تو آپ نے ایک چھوٹے سے جملے سے جہاد کی تاریخ واضح کر دی اور یہ بتا دیا کہ کامیاب جہاد کس کا ہے اور ناکام مجاہد کون ہے یہ آپ کی گفتگو کی جامعیت بخاری مسلم میں ایک حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے رسی اللہ عنہ صحیح بخاری کے الفاظ مناہدہ صفی امر نا حد ما لئی سمین بہو عرمۃ اور صحیح مسلم کی حدیث من عمل علی حاملہ بہو عرد قبول عمل کی سب سے مضبوط کڑی آپ نے بیان کی ہے جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل میں ہمارا ٹھپا نہ ہو وہ مردو قبیلے کا سردار ہو مفتی ہو محدث ہو فقیر ہو صحابی ہو تابعی ہو عربی ہو عجمی ہو گورا ہو کالا ہو پگڑی کا رنگ ہرا ہو سفید ہو کالا ہو کچھ بھی کوئی ایسا عمل کیا جس کو ہمارا ٹھپا نہیں ہے جس عمل کو میری تصدیق حاصل نہیں ہے وہ مردود ہے یہ قاعدہ کلیا یہ حدیث ایک تحصیل کا درجہ رکھتی ہے کہ وہ عمل مردود ہے وہ عمل چھوٹا ہو بڑا ہو اس کا طالب عقیدے سے ہو احکام یا معاملات سے ہو اگر اس پر میری مہر نہیں تو مردود ہے وہ خواب باپ دادوں کی پیرنی میں ہو اماموں اور پیروں اور مرشدوں کی پیرنی میں ہو بات یہ حدیث ہر خطے پر منتقل ہوتی ہے اور ہر عمل پر منتقل ہوتی ہے لوگوں کو مودیت کی بہتر یہ حدیث ہے اور جو بھی عمل کیے جاتے ہیں ان عمل کی صحت کا بہتر یہ حدیث ہے عمل کرنے والا کوئی نہیں ہو اور عمل کیسا بھی ہو اور خا امل کی مدت سو سال ہو ہزار سال ہو پانچ سو سال ہو اگر اس کا عمل میری تصدیق سے محروم اور خالی ہے تو وہ محدود ہے محض اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے دیکھیں یہ حدیث کتنی جامع ہر عمل اور ہر شخص کی تصویر یہاں موجود ہے جس کا عمل خلاف سنت ہے اس کی تصویر بھی موجود ہے اور جس کا عمل مذابق سنت ہے اس کی تصویر بھی یہاں موجود ہے اور بعض محدثین کا قول ہے یہ دو حدیثیں پورا دین ہے ایک ہری عمر رضی اللہ عنہ انما و بالنیات یہ دین کا باطن ہے اور دوسرا حدیث عائشہ من عامر عمل یہ دین کا ظاہر ہے حدیث عمر بن خطاب رضی عنہ دین کے باطنی حصے کی قبولیت کی اساس ہے اور حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی رہن ہے دین کے ظاہر کی قبولیت کی اساس ہے جو بندہ یہ دو حدیثیں سمجھ لے اپنا لے پورا دین اس کے پاس ہے پورا دین اس کی گرفت میں ہے یہ جوانح اللہ نے مجھے جوان القلم عطا فرمائے تفصیل میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مگر آخری بات یہی عرض کرنی ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں تین صلاحیتیں فواتح خواتم اور جوان خواتین سے مراد کامیابی کے راستے کھولنے والی جنت کے دروازے آسمانوں کے دروازے کھولنے والی اور خواتین سے مراد ایسے ایسے خرابین جو بندے کے حسن خاتمہ پر منتج ہوں اور جوانے سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی مختصر حدیث بہت ہی چھوٹی سی بات پورے دین کے فہم کی بنیاد ہو سکتی ہے جنت کے پورے پروگرام پر مشری ہو سکتی ہے اس لیے آفیت کا راستہ سعادت کا راستہ انہی لوگوں کو میسر ہے جن کا نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ تعلق ہے اور دو قسم کے لوگ اس سعادت سے محروم ہیں ایک منقریبی حدیث جو کہ کفر کے مرتکے ہوئے انکارے حدیث کفر حدیث خال کائنات کی وحی ایک وحی کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا یہ کفر ہے سری کفر اور یہ لوگ اس ساحد سے معروم ہیں دوسرا وہ لوگ جو حدیث کو مانتے تو ہیں مگر اپنے مطلب کی حدیثیں وہ حدیثیں جو اپنے مذہب کے مطابق ہوں اور نبی اسلام کو کوئی فرمان اگر ان کے عقیدے یا ان کے قول پر ضرب کاری لگا رہا ہے تو بجائے اس کے حدیث کو مان لیں نہیں مذہب کو نہیں چھوڑنا مذہب کا انتصار ضروری ہے اب کیا ہے اب کابیلے کرو اب کیا ہے اب ایک دروازہ کھول دو اور وہ مجازی معنی کرو حقیقی معنی سے صرف نظر کرتے ہوئے مجادی معنی بنا دو اور یہ راستہ ایسا ہے گمراہی کا ضلعت کا کہ جو بندے کو ظلمات میں دھکیل دیتا ہے آفیت اور سعادت سے محروم کر دیتا ہے تو یہ دو طرح کے لوگ حدیث کے نور سے محروم ہیں امام اوزاعی فرمایا کرتے تھے امام مالک کے استاد ہیں یہ شام کے محدثین میں سے علم سے حدست خلاف بل رہتے ہی اب ہاں تو حدیث ایک بل رہتی انسان کی سب سے موٹی پہچان یہ ہے اسے کوئی حدیث سناؤ اور وہ حدیث اس کے عمل کے خلاف ہو اپنے عمل کو نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے سینے کو حدیث کے فلس اور نفرت سے بھر لے گا حدیث کا نام سن کر ماتھے پر بل آ جاتے ہیں اور وہ حدیث اگر اس کے ذاتی عمل کے خلاف ہے تو حدیث کو چھوڑنے کی بجائے اپنے عمل کو چھوڑنے کی بجائے حدیث کو معطل کرنے کی مؤخر کرنے کی ٹالنے کی کوشش کرے گا ایسی ایسی تعویلیں جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہ ہو تو وہ لوگ اس عادت سے محروم ہیں اور وہی لوگ اس ساحد سے ممکنہ ہوں گے جن کے سینوں میں نبی اسلام کی محبت ہو نبی نبیل اسلام کے فرامین کی محبت محبت ہو حدیثیں پڑھنے کا شوق ہو حدیث سننے کا سو شوق ہو یاد کرنے کا شوق ہو آگے پہنچا دینے کا شوق ہو عمل کرنے کا شوق ہو وہی لوگ صحیح معنی میں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں نبی اسلام کی اس دعا کر پورا مصداق بن سکتے ہیں نقطر اللہ عمر حدیث فافظہ فدا ہو سمیا ہو یاد رہاس کے چہرے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رونق سرور نظرت اور چمک دمک دمکا فرما دینا جو میری احادیث کے ساتھ چار طرح کا تعلق جوڑ لیتا ہے جس کے دل میں حدیث کے سما کا شوق ہو حدیث کے حفظ کا شوق ہو حدیث کے فہم کا شوق ہو اور چوتھا شوق حدیث کو پہنچا دینے کا تبلیغ حدیث کا شوق ہو جس کے دل میں یہ چار شوق موجز ہو ان کا چہرہ دنیا میں بھی منور کر دینا تر رکھنا اور کل قیامت کے دن بھی انہیں تروتازگی عطا فرما دینا یہ حقیقت میں دعوت ہے نبی اسلام کی طرف سے جو آپ نے وسیت کے طور پہ ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں میری احادیث میں یہ تین تاثیریں ہیں یہ تین متمیزات ہیں جو اس بات کا تقادہ کرتی ہیں کہ میری احادیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو فہم قرآن احادیث کے ذریعے ممکن ہے جس طرح قرآن پاک ایک جامع کتاب ہے اس طرح احادیث بڑی جامعیت کے ساتھ قرآن کے قوائد کو اصولوں کو کھولتی ہے اور بندے کو آسانی سے ایک فہم میسر آ جاتا ہے تو یہ ایک بصیت کے طور پہ آپ نے پیغام دیا ہے اپنی پوری امت کو حدیث سے انحراف نہ کرنا عدول نہ کرنا صرف نظر نہ کرنا ہمیشہ احادیث کو اپنے اوڑنا بچھانا بنانا کیونکہ احادیث حسن خسن خاتمہ کی بنیاد ہے احادیث فوات الرحم اور فواتح الجنہ ہیں اور حدیث ہی وہ جامع پروگرام ہیں جو انسان کی سعادت کو بڑے اختصار کے ساتھ وعدے کر دیتی ہیں جنت کے راستے کو بڑی آسانی سے کھول دیتی ہیں اور کسی سروگت کے بغیر تمہیں اپنی نجات اپنی فلاح اور اپنی کامیابی کا راستہ معلوم ہو جاتا ہے اور میسر آ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ علم تو حضرت انار لوگوں میں نے تمہیں ایک تعارف اور بھی کرا دیا ہے کبھی اس تعارف سے غافل نہ ہونا میں نے تمہیں بتا دیا ہے جہنم کے داروں کے بارے میں جہنم کے داروں نے ان کا بیان بھی کر دیا ہے ان کا تعارف بھی کرا دیا ہے قرآن پاک میں علیہا تیسرا تھا اشد ان کی تعداد انیس ہے بڑے شدید بڑے ہی شدید اور سخت جن کے دلوں کو رحمت نہیں ہے کوئی شفقت یا پیار نہیں ہے وہ کو لہجا رہ اس جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے علیحا ملائے داروغے بڑے سخت شدید غلیظ غریض بنانا سخت جن میں کوئی نرمی نہیں ہے جن لوگ رافت یا رحمت نہیں ہے اللہ کی کسی عمر کی نافرمانی نہیں کرتے جو ان کو حکم ہے اسے پوری طرح بجا لاتے ہیں اور دارووں کے لیے سب سے اہم حکم یہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بھڑکاتے رہے اس کی تیزی اور شدت میں اضافہ کرتے رہے اس جہنم کی حدت روز و سو بڑھتی جائے یہ ان کی ڈیوٹی ہے کسی کو باہر نہ نکلنے دیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ اللہ کے امر کے علاوہ کسی کو باہر نہ آنے دیں اور ہر بندے کو شدید سے شدید تر صاحب لاہ اور ہمیشہ بڑھتا رہے یہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے یہ جہنم کے داروں ہے تمہیں ان کا تعارف کرا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پر گئے انبیاء سے ملاقات ہوئی سارے انبیاء نے مرحبا کہا اور صحت الصدر انشراح ان صدر کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کا استقبال کیا ساتوں آسمان کھلوائے گئے آسمانوں کے محاذ فرشتوں نے آپ کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے اور بڑی محبت اور خوشی سے اللہ کے پیغمبر کا استقبال کیا ایک فرشتے سے آپ کی ملاقات ہوئی اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی کوئی مسکراہٹ نہ تھی کوئی مسرت کے جذبات نہ تھے نبیر اسلام کو اس کا یہ رویہ بڑا محسوس ہوا جہریل سے پوچھا ہر فرشتے نے مسکراہ کا استقبال کیا ہے اس فرشتے کو کیا ہے اس کا رویہ کیسا ہے نہ کوئی مسکراہٹ نہ کوئی خوشی نہ کوئی ساحت و صدر سے استقبال اس فرشتے کا معاملہ کیا ہے جبریل امی نے فرمایا کہ یہ مالک ہے جہنم کا داروہ اس نے جہنم دیکھی ہے اور جب سے جہنم دیکھی ہے مسکرانا بھول چکا حالانکہ ہے حالانکہ فرشتہ ہے فرشتے اللہ کی اطاعت کرنے والے جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا لیکن صرف جہنم کو دیکھا اور اس کا خوف تو نبی اسلام نے در حقیقت یہ پیغام دیا ہے کہ خزانت النار جہنم کے دار ان کا تعارف تمہیں حاصل ہے انتہائی شدید اور سخت فرشتے اللہ کے عوامر کو نافذ کرنے والے جن کی جوٹی جہنم کی نگرانی جہنم کی آگ کی شدت کی نگرانی کبھی اس کو ہلکا نہ ہونے دیں کبھی اس کو گجنے نہ دیں بلکہ بھڑکاتے رہیں بھڑکاتے رہیں اور اس کی تیزی کو بڑھاتے رہیں یہ جہنم کے داروں کا کردار ہے تاکہ تم اس کردار کو سامنے رکھو اور پھر تعین کرو کہ ہمیں کیا بننا چاہیے کیسا ہونا چاہیے جہنم اگر جھونک دیے گئے تو ان داروں کا سامنا کرنا پڑے گا ان داروہوں کی شدت اور سختی ان کا غصہ جھیلنا پڑے گا کس طرح یہ آگ کو بھڑکائیں گے اور اس آگ میں تیزی بڑھتی جائے گی ان داروں کی وجہ سے کوئی باہر نہ آ پائے گا ان داروں کی وجہ سے تو یہ بھی ایک بڑا خوفناک منظر ہے جہنم کی حدت کو بھڑکانے والے یہ داروں میں کتنا وہ اداب عزاب علیم ہوگا عداب شدید ہوگا جس کی تیزی روز بڑھے گی ان فرشتوں کے عمل سے ویسے ہی وہ عذاب علیم ہے نارو تمہارے ہی جزو من سبین جز ہوں میں نار جہنم تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ستر گنا ہلکی ہے دنیا کی آگ کو ایک دفعہ جلایا گیا ہے گرمایا گیا ہے اور جہنم کی آگ کو ستر بار ستر حصے زیادہ گرم جہنم کی آگ اس پر بھی اگر یہ روزانہ بڑھکائی جائے روزانہ اس کی تیزی بڑھائی جائے ٹمپریچر میں اضافہ کیا جاتا رہے تو کیا اس عذاب کی کیفیت ہوگی کیا اس عذاب کی شکل ہوگی اس کے حقیقی خوف اگر دل میں بیٹھ جائے تو دنیا کی زینتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں اس آگ کو پھر انسان بجھانے کا پروگرام بناتا ہے نبی السلام کی حدیث ہے سلامت النام صدقہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے اللہ کی رحم کثرت سے معلومات کرو اس کے دو فائدے تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ کا ہو پڑ جائے گا اور جہمت کیا کہ جیسی بھی اللہ جائے گا में کے برکت سے بجا دے گا ماحول کی شدت ہوگی شعبے پڑتے ہیں اور سورج ایک دل کے فاصلے پر ہوگا وہاں پہ سنبت پہلے کام آئے گا پورے پورے سادہ بندے کی آمد سارے لوگ جانور کے اپنے سجدے کے سائے دلے گا تمام مذہبات کے بارے ہو جائے گا اس وقت سجدے کا سایہ سب کے جائے رہے گا اور بندہ سمندر کی تلاش اور محفوظ رہے گا دنیا کیوں بولے اتنے پڑھتے تھے بہت باتیں ہوئی ان کو جاضہ اٹھایا گیا وہ چیز سی برابر ہو گئی بہت کسی میں جسم ہو کہ جہدم کے مقصد کا جاتا جا میرے بیٹے کو وہاں جلنا خوف ہو ہے میرے بیٹے کو جہن کے خوف کے خوف سے روٹا رہتا اب تک نے میرے بیٹھنے کی جان نہیں لیتے جڑی آخرت کا خوف جہزم کا خوف اس آرٹ کی شدت اور تمام کا خوف دل میں بیٹھ جائے کہ حقیقی آخر کی تیاری ہے اور یہ نویل حضرات کی ایک نصیب ہے کہ میں نے تمہیں جہد کے داروں کا تعارف کرا دیا ہے یہاں کا ہمیشہ اس تعارف کو سب میں حقوق هذا الحمد للہ